ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وقال تعالى ولتقم منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولائك هم المفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم امركم بخمس امرني بهن الله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 انبیاء کو مدوس فرمایا انبیاء نے اللہ تعالی کی دی ہوئی گائیڈ لائن کے مطابق دعوت کا کام شروع کیا اس کے بعد ایک جماعت تیار ہوتی تھی جو اپنے رسول سے اس کے مشن کو ٹیک اوور کرتی تھی رسول پوری امت پر گواہ ہوتی تھی شہادت علناس کی ذمہ داری اکیلے رسول کی کندھوں پر ہوتی تھی جو جب منتقل ہوتی تھی تو پوری امت کی ذمہ داری بن جاتی تھی یہ الرسول اور رسول سنگل سی گائے اکیلے رسول تم سب پر گواہ ہوں تو میں نے پہنچا دیا تھا میں نے انہیں بات سمجھا دی تھی شہدا الناس اور تم سارے مل کر گواہ بنو انسانیت تو جو ذمہ داری اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہے اور کیوں راتوں کو سوتے نہیں تھے اور کیوں جلدی بوڑھے ہو جاتے تھے اور کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا تھا لا اللہ کا باخی آپ کو اپنی جان دے دیں گے وہ ذمہ داری جو پوری امت پر بانٹی گئی ہے فَإنَّمَا عَلَيْهِ مَا رسول کے ذمہ وہ ہے جو ان کو اٹھوایا گیا ہے ماف مل تم اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم سب کو اٹھوایا گیا ہے جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کے بارے میں تم سے جواب دہی ہوگی جو رسول کی ذمہ داری ہے وہ رسول سے اس کی باقاعدہ قیامت کے دن سب کے سامنے لایا جائے گا اور جی ابن نبی نو شہدا نبیوں کو بھی لایا جائے گا اور شہدا گواہوں کو بھی لایا جائے گا وہ جی ابن نبی نو شہدا وہ قدرے بہن بلحق اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اب یہ ذمہ داری شہادت علی الناس پریکٹیکلی ہم یہ ثابت کر دیں دین اسلام صرف نظریہ نہیں بلکہ ایک عملی چیز ہے جس طرح کل پھل دیتا تھا آج بھی پھل دیتا ہے جس طرح کل تبدیلی لاتا تھا آج بھی تبدیلی لاتا اور اس تبدیلی کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کروں کہ مجھے جاننے والے جانتے ہیں کہ میں پہلے کیا تھا اور آج مجھے دیکھو میں کیا ہوں اور دوا میں نے کون سی کھائی ہے اسلام میں نے اسلام کو استعمال کیا اسلام پر چلا اسلام کو فالو کیا اور آج میرے کریکٹر کے اندر جو آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے یہ اسلام کی طرف جاتی ہے اسلام کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہ لائیں گے تو اتمام حجت میرا تھیوری سے نہیں ہوتا اگر یہ بات ہوتی تو بہت سارے کام دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ دیا اس میں سب سے پہلے خود عمل کیا یہ نہیں کہا کہ میں تو اس سے مستثنا ہوں تم سارے یہ کام کرنا اگر یہ بات ہوتی تو اتمام حجت کبھی بھی نہ ہوتا تھیوری پہ نہیں ہوتا نظریے پہ نہیں ہوتا صرف کتاب ایک رات میں نازل ہوتی رسول ہمارے ہاتھ میں پکڑا کے چلے جاتے اللہ, اللہ خیر اللہ اتمام حجت ہو گیا تھیوری تو ساری قرآن حکیم کے اندر موجود ہے نہیں رسول کا انتخاب انسانوں میں سے اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ چیزیں تمہارے سامنے پریکٹس کر سکے اگر فرشتے کو بھیجا جاتا تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں, وہ ہمیں احکامات تو پہنچا دیتا نظریے کی حد تک تو اتمام حجت ہو جاتا لیکن وہ ہمیں عمل کر کے نہ دکھا سکتا ہم دوسروں کو عمل کر کے نہ دکھا سکتے ہمارے پاس ایک ایکسکیوز ہوتا کہ دیکھیں آپ جب رسول یہ کام نہیں کر سکے تو ہمارشما یہ کام کیسے کر سکتے لہٰذا جو بھی قانون نیا بنا رسول نے اس پر پہلے عمل کیا اور لوگوں کی تنقید کا نشانہ بھی بنے منافقین نے بڑے بڑے افسانے بنائے انہی افسانوں کے پسے منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ان اللہ و ملاکت عالنبی یا ای اللہ منسلو علیہ وسلم و تسلیم افسانے نہ بناؤ اسکینڈل نہ بناؤ یہ وہ ہستی ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں ایمان والو تم بھی درود بیجو تو رسول کا انتخاب انسانوں میں سے کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول سے اللہ تعالی پریکٹیکل بھی کروانا چاہتا تھا اپنی بچیاں سادگی سے بیاہ ہو رسول کے یہاں ایک بیٹی بیائی جاتی ہے پتا چلا کہ بھئی رسول نے صرف کہا نہیں رسول نے اپنی بیٹی بیاہ کے بتایا ہے کہ بھئی ایسے بھی بیٹی بیائی جاتی ہے شادی ایسے کرو رسول نے کر کے دکھائی ہے ایسے شادی ہوتی ہے غسل ایسے کرو کر کے دکھایا ہے نہاتے ہوئے غسل کا پانی اگر ٹب میں پڑ بھی جائے تو پانی نجس نہیں ہوتا نہا کے دکھایا کہ میں اور رسول نہاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ نہ اور ہم دونوں کا پانی ٹب میں گرتا رہتا تھا نہانے کے دوران لیکن ہم اسی پانی سے نہا رہے ہوتے تھے یہ ساری چیزیں کیسے پریکٹس ہو سکتی ہیں اگر جبرائیل صاحب ہی جو ہے وہ بحثیت رسول ہمارے اندر مبوس ہو جاتے وہ رسول ہیں لیکن اللہ سے نبی تک ہمارے لیے نہیں اس لیے کہ وہ ہمارا اسوا نہیں بن سکتے ہمارے لیے مثال اور نمونہ نہیں بن سکتے اچھا نبی کا بچہ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ بچہ مرے اور پتہ چلے کہ سوگ کیسے کیا جاتا نبی کا بیٹا ہوا ایک نہیں دو تین اور تینوں فوت ہوئے اور ہمیں پتا چلا کہ کیسے کرنا چاہیے تعزیت کیسے کرنی چاہیے صدمہ کیسے برداشت کرنا چاہیے نبی کو زخم بھی لگنا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ اس راہ میں یہ بھی ایک مقام آتا ہے نبی کو لگا فرشتہ ہوتا تو پتھر اس کے اندر میں سے نکل جاتا لگتے ہی نا اور ہم کہتے سرکار ہم تو جلوس نہیں نکال سکتے میں کیوں اس لیے کہ ان کو تو لاٹھی پڑتی ہی نہیں تھی وہ تو نکل جاتی تھی اندر سے ہمیں تو لاٹھی لگتی ہے ہم جو یہ کام نہیں کریں گے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں خطبہ حجت الوداع میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے خون معاف کیا کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں جو بھی قتل عام ہوئے گا یہ جب تک تم بلاؤ گے نہیں آپس میں صلح نہیں کر سکو گے ماضی کو بھول جاؤ اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا فلاں بندہ جو قتل ہوا تھا اس کا خون معاف کرتا ہوں جاؤ اپنے خاندان کا سب سے پہلے معاف کر کے دوسروں کو ترغیب دیے تم بھی معاف کرو سود معاف کیا ہے تو اپنے خاندان کا سب سے پہلے یعنی جو بھی اس کا جو ڈیمیج ہے فائنینشل وہ خود اپنے خاندان میں پہلے کنٹریبیوٹ کیا ہے پھر لوگوں سے کہا ہے کہ تم یہ کرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کر کے دکھایا اب ہمارے ذمہ بھی صرف میری تھیوری نہیں ہے کہ آپ کسی کو کتاب پکڑا دیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو قابل عمل ثابت کرے آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو بھی چیز کسی کو آپ بیچنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک فری سیمپل پہلے فراہم کرنا ہوتا ہے جو اگلا کھا کے یا لگا کے چیک کر کے پھر آرڈر دیتا ہے کہ مجھے اتنے چاہیے فارمیسیز میں میڈیسن کے سیمپل آتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں میرے ڈاکٹر دوست ہیں اکثر بیچتے مجھے دیتے رہتے ہیں سیمپل وہ وہ فری سیمپل اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ناٹ فار سیل فری سیمپل کیوں کھاؤ اگر اس کو میدا تمہارا اچھی طریقے سے ہضم کر سکتا ہے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے آڈر دو پھر جاؤ فارمیسی پہ خریدو ہماری یہ پروڈکٹ جو ہے اسی طریقے سے اخبار آپ کو پتا ہے جب نیا چلتا ہے تو آپ کو فری میں ایک مہینہ یہاں پہ دیا جاتا پتن پاکستان میں مجھے تجربہ نہیں ہے دیتے یا نہیں دیتے لیکن یہاں آپ کو پتا ہے کہ جو بھی نیا اخبار چلا تھا وہ ایک مہینہ کم از کم آپ کو وہ کمپلیمنٹری وہ ملتا رہا کہ آپ چیک کریں اگر ہمارا ٹھیک ہے خبریں پیش کرنے کا معیار صحیح ہے تو آپ ہمارا اخبار لگوا لیں اور اس کی سبسکرپشن دیں آپ اسی طریقے سے آپ جب دین پیش کریں تو ان سے کہیں کہ صاحب آپ دین کے یہ اصول اپنا کر اس کے ریزلٹ آپ دیکھ لیں اپنے گھر کے اندر اگر آپ کو کوئی امن و سکون ملتا ہے اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں تو جی بسم اللہ باقی بھی لے لیجیے آپ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر خود ہم اس کو استعمال نہ کریں یا بظاہر کریں لیکن نتائج اس کے وہ نہ ہوں جو اسلام بیان کرتا ہے دیکھیے دوا جب بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک لمبی سی سلپ ہوتی ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے ایکشن کانٹر ایکشن پھر اس کے اوورڈوزز ڈوز ہے اور پھر اس کے اگر اور اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس لکھے ہوتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہوگا یہ کڈنی اس میں سے اتنی جلدی ریلیز ہو جاتا ہے یہ ساری ڈیٹیل اس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں اسی طریقے سے اسلام کے احکامات کے باقاعدہ ایفیکٹ بھی بتائے گئے ہیں سائیڈ افیکٹ بھی بتائے گئے اس کے ان کے نتیجے میں یہ یہ ہوگا آپ جب یہ بات کریں گے تو یہ ہوگا اور رسول نے جب وہ کیا تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوا اب دیکھیں پیناڈول ہے پیراسیٹامال ہم لیتے ہیں سر درد کو آرام آ جاتا ہے اچھا یہ جو فیکٹری کا مالک ہے وہ بھی جب کھاتا ہے تو سیم اس کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے اس پر بھی جو مارکیٹ میں کسی عام آدمی پر ہوتا ہے اس دین کے پہنچانے میں اس دین کے لانے والے نبی پر بھی وہی کچھ گزرا ہے یہ حق کی نشانی ہے اور اگر وہ نہ گزرے تو ہمیں دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم حق پیش کر رہے ہیں مولانا مدودی مہم کو جب بہت زیادہ سے خط آتے تھے بھائی میرے ساتھ ناراض ہو گئے ہیں بیوی بی روٹ کے میکے چلی گئی ہے اور فلاح ہو گیا اور فلاں تکلیف ہو گئی ہے تو آپ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں سے مجھے یہ خبریں آ رہی ہیں مجھے تشویش نہیں ہو رہی خوشی ہو رہی ہے کہ حق پیش کیا جا رہا ہے اس لیے کہ اس کے سمپٹمس جو ہیں وہ سارے حق والے ہیں مجھے فکر ان علاقوں کی لگی ہوئی ہے جہاں سے یہ خط نہیں آتے جہاں جو ہے وہ امن کی اور چین کی بانسری بجائی جا رہی ہے پتہ نہیں وہ کیا پیش کر رہے ہیں اگر نبی کی دو بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے تو ہماری کم از کم ایک کو تو ہونی چاہیے اگر ہم حق پیش کر رہے ہیں تو اس کا یہ کوئی اوپری بات تو نہیں ہے نا ری ایکشن ہوگا بیوی بی جا روٹ کے بیٹھ جائے گی فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا ہمیں جب, جب یہ چیزیں آئیں گی تو ان مصیبتوں کے بدلے میں ایک خوشی یہ ہوگی کہ بھئی ہم سیدھی راہ پر ہیں جب یہ کہا گیا تھا والن بلو کمب شہیمن الخوف و الجو نقص من الموال و الفس و سمارات جب یہ تکلیفیں آئیں گی جسم جو ہے وہ ٹوٹے گا جسم زخمی ہوگا لیکن اندر چین اور سکون ہوگا اگر آپ کو ایڈریس کوئی بتایا جائے اور اس میں آپ کو بتایا جائے کہ آپ جب آئیں گے تو اس میں کوئی دو فرلاگ چار فرلاگ کا ٹوٹا کچا ہے اس میں کھٹے چھٹے ہیں جب تک وہ ٹوٹا آپ کے رستے میں نہیں آتا آپ ڈبل مائنڈیڈ رہیں گے مینا نہیں رہے گا یار یہ انہوں نے تو کہا تھا رستے میں کوئی کچا ٹوٹا ہے اس میں تو کوئی کچا ٹوٹا ہے ہی نہیں ہے یہ تو ماشاءاللہ اللہ موٹر وے ہی ہے کہیں ہم بھولے ہوئے تو نہیں گاڑی سموتھلی چل رہی ہے اندر بے چینی ہے اور جب وہ کچا رستہ آ جائے گا گاڑی اچلنا شروع کر دے گی اندر چین اور سکون آ جائے گا کسی بھی رستے پر ہیں صحابہ کے جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فائنینشلی تو وہ ڈسٹرب تھے لیکن روحانی پر جو ہے اللہ خوف اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ جنت کے رستے کی نشانی ہے کہ رستے میں کچا ٹوٹا آئے گا ولا نبل ون نقمب شہین الخوفی ول جوری صابری اب ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کو اپنی ذات پر اپلائی کریں اور کریں یعنی میرا سننے سے کوئی کام بنے گا نہیں ہم اس کو اپنی ذات پر اپلائی کریں اگر ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے اگر ہم بغیر اپلائی کیے پہنچائیں گے تو ایک دفعہ قرآن حکیم کی وہ ہے جو ہمارے خلاف لگ جائے گی یا ایزینک فالون ایمان والو وہ بات کہتے کہ وہ ہو جو تم خود نہیں کرتے کابرا مکتن فال اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم خود نہ کرو بنی اسرائیل کے اندر یہ خامی تھی وہ بڑے بڑے لمبے واد کرتے تھے میری طرح لیکن عمل کے معاملے میں زیرو تھے اللہ نے فرمایا عطا مون سبل بر وطن تم لوگوں کو تو نیکی کے درس دیتے ہو واز کرتے ہو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ون تم تتلونل کتاب جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ اس کی سزا کیا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں چلتا پھرتا سیمپل بن جاؤں اسلام کا ہم نے دیکھا ہوگا بہت ساری پروڈکٹس کی اب جو گاڑیاں ہیں ان گاڑیوں پر ان کا پورا مونو گرام بنا ہوتا ہوا کو پی. پیپسی کولا کوکا کولا کی پوری گاڑی پیپسی کولا بنی ہوئی ہوتی سگریٹوں کی پوری گاڑی کے اوپر سگریٹ کا پیک ہوتا ہے وہ کلر ہوتا ہے وہ پوری گاڑی جی جن... صرف اللہ ہمیں اپنے آپ پر اللہ کا رنگ چڑھا لینا چاہیے हमें جو تو اسے اللہ یاد آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ای خیرن یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بہترین دوست بہترین ساتھی بہترین کمپینین کون ہو سکتا ہے جس کی کمپنی لی جائے یا جس کو کمپنی دی جائے جس کے ساتھ بیٹھا جا سکے جس کو جلیس بنایا جا سکے جس کے ساتھ جلیس بنا جا سکے آپ نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتو تو جس کو تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے وزاد فی علمکم منطقو اور جب وہ بولے تو تمہارے علم میں اضافہ کرے وہ ذکر آخر تو عملو اور اس کا عمل تمہیں آخرت یاد دلا دے تو ہم ایسے بن جائیں پھر ہم جس کے پاس جائیں گے بات میں وزن بھی ہوگا اس لیے کہ ایکشن آف اے مین سپیکس لاؤڈر دین از ورڈز آدمی کا امل اس کے کال سے زیادہ اونچی آواز سے بولتا ہے اور سنا جاتا ہے امل امل کو دعوت دیتا ہے امل امل کو کھینچتا ہے اب یہ ذمہ داری جنت میں میں نے جانا ہے نا میری ذمہ داری ہے اگر میں کہیں جانا چاہتا ہوں اکیلا اور کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو مجھے اکیلے کو گاڑی بک کرنی پڑے گی نا مثلاً عید کی چٹیاں ہیں رش بہت ہے میں نے پنڈی سے اپنے گھر جانا ہے ٹرانسپورٹ کوئی نہیں گاڑیوں کا ٹائم ختم ہو گیا رات کے نو بج گئے ہیں دس بج گئے ہیں گاڑی والا کہتا جی بکنگ پہ جاؤں گا اس وقت اگر میں اکیلا بکنگ کرتا ہوں ایک ہزار روپے کی تو ظاہر ہے وہ اگر ہم چار آدمی مل جاتے ہیں تو کام سوکھا ہو جائے گا نا ڈھائی ڈھائی سو ہو جائیں گے اور اگر آٹھ ہو جاتے ہیں تو اور سوکھا ہو جائے گا نا جنت میں جانا میری مجبوری ہے اگر میرے ساتھ پانچ دس ساتھی مل جائیں تو کام سوکھا ہو جائے گا نا کیا اجتماعیت آپ دیکھیں اس کی بہترین مثال رمضان کے روزے نفلی روزہ رکھنا مشکل کیوں ہے اس لیے کہ کس نے رکھا ہوتا کسی نے نہیں رکھا ہوتا گھر کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ نے رکھا ہوتا دو چار نے نہیں رکھا ہوتا رمضان کے روزے سوکھے کیوں ہیں اس لیے کہ پورے معاشرے نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جس نے نہیں بھی رکھا ہوا وہ نلبئی موت ہوتا ہے آپ کے سامنے سموکنگ نہیں کرتا آپ کے سامنے کھاتا نہیں پیتا نہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ روزے دار دکانوں کے اوپننگ کے ٹائم ہوٹلوں کے بند ہونے کے سیری کے افطاری کے سارے آپ کے روزے کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں آسان ہو جاتا ہے نا کام بہن ہی اگر سارا معاشرہ اسلام پر چلے تو ہمارے لیے اسلام پر چلنا آسان ہو جاتا ہے یعنی طواف ایک رخ پر ہو رہا ہے اس اگر رش میں اگر آپ چلے جائیں اور اسی رخ پر چلیں جس رخ پر لوگ چل رہے ہیں تو کام سوکھا ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ لوگ اٹھا کے بھی آپ کو تھوڑی دور لے جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے اپوزٹ چلنا شروع کریں تو دانت توڑوائیں گے نا بالکل یہی معاملہ ہے اس وقت معاشرہ چل رہا ہے الٹی سمت جہنم کی طرف ہمیں جانا ہے جنت کی طرف اور اُلج رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے مار کٹائی ہو رہی ہے دانت ٹوٹ رہے ہیں اگر معاشرہ پورے کا پورا ایک ہی سمجھ سارا معاشرہ جنت کی طرف جائے تو کام آسان ہو جائے صحابہ کے لیے یہ آسانی تھی کہ انہوں نے ایک دفعہ تو محنت کی لیکن اس کے بعد کام آسان ہو گیا آیت نازل ہوتی تھی پورا معاشرہ انتظار میں ہوتا تھا نازل ہوئی سارے سب نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا کام سوکھا ہو گیا. ہمارا معاملہ وہ نہیں نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی لہذا میں نے جو مثال دی آپ کو وہ بکنگ والی اس میں جتنے آدمی بھی میرے ساتھ ملیں گے ان سب کا احسان ہے نا میرے اوپر اس لیے کہ میرا ہزار روپیہ ان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے کم ہوتا گیا میرا نقصان کم ہوا اسی طرح جنت میں جانا فرد کی مجبوری ہے ظاہر ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا تو جہنم میں جائے گا وہاں کوئی بفر زون تو نہیں ہے سویٹزرلینڈ کو نہیں ہے وہاں پہ وہاں تو یا جنت میں جانا یا جہنم میں جانا ہے دنیا میں بھی ٹھکانے دو ہی ہیں اور آخرت میں بھی ٹھکانے دو ہی ہیں تو جنت میں جانا میری مجبوری ہے اگر چند ساتھی مل کے میری مدد کریں اور میرے لیے جنت میں جانا آسان کر دیں تو ان کی مہربانی ہے نا لہذا فرد کا احسان اجتماعیت پر نہیں ہے جماعت پر نہیں ہے بلکہ جماعت کا احسان فرد پر ہے کہ وہ اس کے لیے اس کا ٹارگٹ آسان کرتی ہے ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا احسان جماعت پر ہے جماعت کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمارے لیے ٹارگیٹ جو ہے وہ آسان کیا اسی لیے کہا گیا ول منکم من کم امہ امت میں سے امت ایک اچھا بلا گرو جو ہاتھ جوڑو اور آپ دیکھتے ہیں کہ برائی بھی ہاتھ جوڑ کر بڑھتی ہے آپ کو نظر آئے گا انہوں نے کلب بنائے ہوئے ہیں نادی فلاں نادی فلاں نادی فلاں آپ کو نظر آئے گا ان کے اخبارات نکلتے ہیں ان کے میگزینز ہوتے ہیں ان کی ویب سائٹس ہیں تو یہ کوئی اکیلے کام نہیں کر رہے ہیں باطل بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلتا ہے باطل کی بھی ایک پارٹی ہے ایک فرد نہیں ہے الازب شیطان اللہ نے کہا یہ شیطان کی پارٹی ہے پوری جس میں کچھ تو شیاتی جنوں میں سے ہیں اور کچھ شیاتی انسانوں میں سے ان کے ساتھ ہیں جیسے ایجنسی ہوتی ہے تو اس ملک کے اندر کچھ لوگ اس کو سپانسر کرتے ہیں نا کفیل ہوتے ہیں اس کے تبھی وہ کھلتی ہے یہاں پہ اسی طریقے سے شیطان کا بزنس ہم انسانوں کی کفالت پر چلتا ہے ہمارے اندر میں سے کچھ کفیل ہیں ان کے جو ایجنٹ ہیں ان کے شیاتی ال سیول جن یو ابادآباد زخرف القول جو ایک دوسرے کو ای میلز بھیجتے ہیں وہی کرتے ہیں سگنل بھیجتے ہیں زخم القول فل ملما کی ہوئی بات سونے کا پانی چڑھایا ہوا خاب دکھاتے ہیں سراب دکھاتے ہیں اور دنیا کو لوٹتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اصل چیز مارکیٹ میں لے کر آئیں تاکہ دنیا اس سراب میں نہ پھنسے ہم دنیا کے سامنے حق پیش کریں تاکہ دنیا باطل میں نہ پھنسے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ والتا کم من کم امتن تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے اور امت سے مراد یہ ہے کہ اچھا خاصا گروہ ہونا چاہیے یہ خیر کی طرف بلائے خیر کی طرف دعوت دے اور وہ دعوت مین کا عمل سے بھی دے قول سے بھی دے تھیوری سے بھی دے پریکٹیکل سے بھی دے اور فرد جیسا کہ میں نے آج کیا کہ فرد ایک سیمپل بن جائے جہاں کہیں جائے بات کرے آپ کو پتہ ہے جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو لوگ خاموشی سے ہمارے اندر فرائض کو تلاش کرتے ہیں اور جب ہم رسول کی بات لوگوں کے سامنے کرتے ہیں تو لوگ بڑی خاموشی کے ساتھ ہمارا سکین شروع کر دیتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ نیچے سے دیکھنا شروع کرتا ہے اوپر تک اور ہمارے اندر سنت ڈھونڈتا ہے یہ بات تو رسول کی کرتا ہے مگر اس کے اپنے اندر سنت کوئی نہیں اور جو ڈیمج شخصیت ہوتی ہے اس کی بات نہیں مانی جاتی یعنی ڈاکٹر اگر بیمار ہو جائے تو اسے جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے اسے ہاسپٹل نہیں آنے دیتے وہ کلینک میں نہیں آنے دیتے اس لیے کہ اس کا مریضوں پر ری ایکشن ہوتا ہمارے بالکل بالمقابل اسلام آباد کلینک تھا ڈاکٹر تھے ہمارے ڈاکٹر زبیر صاحب دوست ہیں ہمارے ان کو کوئی تکلیف تھی گھٹنے کی تو انہوں نے کلسٹر چڑھایا ہوا تھا ایک دوست آئے پٹھان تھے ڈاکٹر صاحب بھی پٹھان ہے انہیں نہیں پتا تھا جو مریض اندر گسا اس کو دوسرے مریض نے پکڑا ہوا تھا سارا دیکھ کر اس کو اندر لایا اس نے جو ان کی ٹانگ دیتی تو اس کو پشتوں میں کہنے لگا اور سڑا یہ تو خود جو بیمار ہے اس نے میرا کیا علاج کرنا ہے ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا کہ ساتھ اچھا, ڈاکٹر متیر صاحب اس نے کہا دوسرے والے کمرے میں ڈاکٹر ہے وہ بیمار نہیں ہے اس کے پاس لے جاؤ اس کو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم معاشرے کے پاس جائیں گے اپنی ٹانگیں اور بازو باندھے ہوئے کہ مجھے یہ بھی عذر ہے مجھے یہ بھی عذر ہے میں تو معذور تو کہیں گے سرکار میرا آپ سے زیادہ عذر ہے آپ کو جا کے اور دیکھیے معاشرے کے پاس جب آپ جائیں تو آپ کے اندر سنت اور فرائض کی کمی پوری ہونی چاہیے آپ کا معاشرتی جو معاشرے کے ساتھ میل جول ہے وہ کنٹیکٹ آپ کے انٹیکٹ ہونے چاہیے یہ کام جماعت کرتی ہے پالش جماعت کرتی ہے سائڈیں کاٹتی جماعت ہے دیکھیے جب ہیرا نکلتا ہے کان سے تو اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی جب تک اس کو تراشا نہ جائے اور پالش نہ کیا جائے بندے کے اندر جتنا جوہر ہے آپ میں نے پہلے ویرس کیا تھا ویرس کر رہا ہوں کہ آپ اب بیتیاں پڑھیے حضرات کی آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو جماعتوں نے نکھارا ہے جنہیں بولنا نہیں آتا تھا انہوں نے بڑی لمبی لمبی تقریریں کی ہیں کیوں اس لیے کہ کرنی سکھائی گئی ذمہ داری پڑی ہے بولنا پڑا ہے تو اجتماعیت بندے کی پالش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ کے یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے یہاں پہ کوئی داغ ہے آپ اس کو درست کریں باقاعدہ اسرا جات کے اندر باقاعدہ تنقید ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں آپ ان کو درست کریں امیر پر بھی ہوتی ہے معاف نہیں کیا جاتا جب شوڑا ہوتی ہے تو باقاعدہ امیر پر بھی اعتراضات آتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو سیدھا کرتی ہے کہ اگر میں نے کہیں گڑھ جن جماعتوں کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آکاش بیل کی طرح بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے ہمارے یہاں اس کو پیلی دھار کہتے ہیں وہ جو درخت پر آپ پھینک دیتے ہیں تو بس تھوڑی سی پھینک دیں اس کے بعد اس کا کام ہے اس درخت کا بیڑا غرق کرنا اس طرح پھیلتی چلی جا رہی ہیں لیکن کردار کی پرکھ کوئی نہیں ہے کوئی تنقید کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ کے معاملات سے ان کا کوئی دخل نہیں ہے آپ کسی سے قرضہ لے کر ہڑپ کر گئے ہیں اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ مارکیٹ میں سود لے رہے ہیں اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ آپ ان کے یہاں آتے ہیں ریگولرلی اور جو ذمہ داریاں وہ آپ کو سونپتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں یہ چمک نہیں ہے چمک یہ ہے کہ باقاعدہ کہا جائے صاحب آپ کے خلاف یہ شکایت آئی ہے ہم نے تحقیق کی ہے یعنی جب کوئی خط آتا تھا مرکز کے اندر کہ بھائی آپ کے فلاں روکن سے ہمیں یہ شکایت ہے باقاعدہ یہاں سے یا اس گاؤں میں سے کسی آدمی کی ڈیوٹی لگتی تھی یا یہاں سے لوگ جاتے تھے خاموشی سے تحقیق ہوتی تھی اور اس کے بعد ان کو کال کیا جاتا تھا یہ ہم نے آپ کے خلاف الزام لگا تھا ہم نے تحقیق کی ہے الزام کے اندر صداقت ہے آپ معاملہ درست کریں گے یا جماعت چھوڑیں گے اس لیے کہ آپ کا کریکٹر جماعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے معاملات کو درست کریں آپ اس قسم کا نظم جہاں ہو وہاں شخصیت پالش ہوتی ہے ایک ساتھی آئے تھے ریکارڈنگ کا کاروبار کا تھا تو ان سے کہا گیا کہ یہ تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا اس لیے کہ وہاں سکھوں کے بھی وہ پنجابی ہٹس بھی بکتے تھے اور ہندوؤں کے بجن وغیرہ بھی چلتے تھے تلاوت کی بھی کاری آ کر قاسمی کی کسٹیاں رکھی ہوئی نورجحان کی بھی رکھی سارا کچھ جو چلتا ہے وہاں سارا کچھ رکھا ہوا ہے تو ان سے کہا گیا کہ آپ یہ تو آپ کو بند کرنا پڑے گا اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے اس نائجات میں کچھ عرصہ آتے رہے پھر وہ نظر نہیں آئے یہ میں تنظیم اسلامی کی بات کروں جب ہم اس میں ہوتے تھے بڑے عرصے بعد مصعفا سے ملاقات ہوئی کہ بجمہ میں گیا تو وہاں ان کو دیکھا صاحب آپ کہوں تو کہ جی میں تو ادھر میں نے زندگی دے دیا تھا سبحان اللہ اس لیے کہ اب اس کے ساتھ وہ پیراڈائز ریکارڈنگ سینٹر چلے گا یہاں کہا گیا تھا کہ یہ بند کرنا پڑے گا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کی شخصیت کو پالش کرتی ہے کہ بھائی یہ چھوڑنا پڑے گا آپ کو اور یہ اختیار کرنا پڑے گا اگر آپ نے یہاں رہنا ہے تو جب آپ دعوت لے کر جائیں گے اب ایک اکیلا افراد کی صلاحیتیں الگ ہیں کوئی آدمی تقریر اچھی کر لیتا ہے لکھنے سے ماں مار جاتی ہے کوئی لکھتا بہت اچھا ہے بولنے سے ماں مار جاتی ہے کوئی آدمی کہتا ہے جی مجھ سے آپ جو مرضی یا کام کروا لیں کہ خدا کے لیے مجھ سے تقریر کروائیں میں کیسٹ تقسیم کر دوں گا کتابیں تقسیم کر دوں گا اینانت اکٹھی کر لوں گا ٹھیک ہے یار آپ اینت اکٹھی کر لیں یعنی اس میں ہاتھ زیادہ ہو جاتے ہیں اور صلاحیتیں دیکھ کر کام تقسیم کر دیا جاتا اسلام اسی کی دعوت دیتا ہے تاکہ ہر بندے کے اندر موجود اس کی اس کو استعمال کیا جا سکے ہر فرد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناسم آدن کم آدن عزاب لوگ کانے ہیں کانے جس طرح سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں اور تم کان کن ہو تمہارا کام یہ ہے کہ تم سرنگ لگاؤ اندر جا کے دیکھو سونا ہے چاندی ہے کیا ہے اس کے نمک ہے اندر جاؤ گے تو پتا چلے گا نا اندر جانے کے لیے کمپنی دینی پڑے گی کمپنی کبھی دے سکو گے تمہارے اخلاق درست ہوں گے تم براڈ مائنڈیڈ ہوگے وہ سطح قلبی بھی ہوگی تحمل اور برداشت ہوگی ہر بندے کے اندر رکھا ہوا اللہ تعالی نے کسی انسان کو صلاحیتوں سے خالی نہیں بھیجا صرف الگ بات یہ ہے کہ ہم اس صلاحیت کو استعمال کرنا نہیں جانتے وہ شاعر کہتا ہے پنجابی میں شاہ بھیک شاعر ہیں وہ کہتے ہیں بیکا بھوکھا کوئی نہیں سب دی گٹڑی لال گرا کھول نہیں جان دے پھرن کنگال وہ کہتے ہیں بھیک شاہ کوئی بھی بھوکا نہیں ہے نے ہر کی گٹڑی میں لال باندھ دیا ہے اب مصیبت یہ ہے کہ کچھ لوگ گٹڑی کھولنا نہیں جانتے اس لیے بھوکے مر رہے ہیں اما ٹفن میں ڈال کے بھیج بچہ ٹفن نہیں کھول سکتا تو اب یہ بچے کی غلطی جب تم نہیں کھول سکتے تو نظم کے حوالے کرو وہ تمہیں گٹڑی کھول کے دکھائے صاحب اندر دیکھو برگر بن کے رکھا ہوا ہے اندر دیکھو تیرے ہیرے اور جواہرات ہیں تم سے گٹڑی نہیں کھولتی تھی مرکز گٹری کھول دیتا نظم گٹڑی کھول دیتا اس میں جیسے میں نے اب کیا کہ یہ کام صرف ہم نہیں لوجیکل کام ہے برائی بھی ہاتھ جوڑ کے کام کر رہی ہے اور اس کا مقابلہ ہاتھ جوڑ کے اس لیے کہا گیا وہ آتا سم بے اللہ کی رسی کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ احتسام جمی ان سارے مل کر اور وہ اللہ کی رسی قرآن حکیم ہے وہ اللہ تفر رکھو تو فرق میں مت پڑو اختلافات ہوتے ہیں انسانوں میں سوچنے سمجھنے والوں میں انسان کی روبوٹ تو نہیں ہے جو پروگرام آپ نے فیڈ کر دیا وہی آپ کو وہ فیڈ بیک دے گا انسان انسان ہے اس کے پاس اوپن ٹو ایئر دماغ ہے وہ ادھر سے بھی سنتا ہے ادھر سے بھی سنتا ہے ادھر سے بھی سنتا ہے بعض دفعہ جو ہے وہ وائرس والی ہی میل بھی آ جاتی ہے کوئی وسوسا بھی پیدا ہو جاتا ہے کوئی سوچ میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے یہ اختلاف اپنی جگہ لیکن منزل تو ایک ہے نا جو آدمی آپ کو پتا ہے پنڈی سے لاہور جانے والی بس میں بیٹھے ہوتے ہیں ان میں اختلاف کوئی نہیں ہوتا کوئی سگریٹ پیتا کوئی نہیں پیتا کوئی کہتا گانا لگاؤ کوئی کہتا نہیں مولوی کی تقریر لگاؤ کوئی مونگ پھلی لے کے کھا رہا ہوتا ہے کوئی کنو لے کے کھا رہا ہوتا ہے کوئی کہتا پکوڑوں سے گلے خراب ہوتے ہیں کوئی پکوڑے آدھا کلو لے کے کھا رہا ہے اختلافات پسند نا پسند میں ہے نا لیکن چونکہ منزل لے کے سارے ایک بس پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک نظم کے اندر رہتے ہوئے بعض دفعہ اختلافات بھی ہوتے ہیں لیکن اگر منزل ایک تو ان کو برداشت کیا جا سکتا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام ہم کریں کیوں بس اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم آتے ہیں درس سنتے ہیں چلے جاتے ہیں آتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں اور یہ بھی ہمارا احسان ہے اتنے دور سے ہم آتے ہیں جمعہ پڑھنے بہت بڑی بات ہے لوگ تو فلم دیکھتے ہیں یعنی ہمارا اتنی نیکی کافی نہیں ہے کہ زیادہ کریں تو بد ہو جائے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد رضاء رب ہے بحثیت فرد بھی بحثیت اجتماعیت بھی بحثیت جماعت بھی اللہ کی رضا ہمارا مقصود ہے وہ آلہی انما نطم و کم لے وا جہلا اللہ کی رضا ہمارا مقصود ہے وہ آپ امیر بن جائیں تو بھی آپ لاتور بن جائیں نازم مالیات بن جائیں تو بھی آپ کسی لشکر کے سپاہ سالار بن جائیں یا رات کو پیرا دینے والے سپاہی بن جائیں تنخواہ آپ کی بھی اور اس کی بھی اللہ کی رضا ہے اب ذمہ داری زیادہ ہے تنخواہ دونوں کی برابر ہے ذمہ داری زیادہ ہے اس کی ملتی اس کو بھی رب کی رضا ہے ملتی اس کو بھی رب کی رضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کو ایکسپلین کیا کہ اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر کہ سپہ سالار بنا دیا جائے تو بھی وہ ذمہ داری ادا کر اور وہاں سے ہٹا کر اس کو چوکیدار بنا دیا جائے تو بھی کھلے دل سے اس کو قبول کرے کہ تنخواہ تو میری اتنی ہے نا بھائی تنہا تو رب کی رضا ہے نا وہ مجھے سپا سالاری میں بھی مل رہی تھی یہاں چوکی داری میں بھی مل رہی ہے تو رب کی رضا ہمارا مقصود ہے اور ہر نبی کا ٹارگٹ رب کی رضا رہی ہے میں کتنی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ پیچھے انبیاء کی سیرت اور ان کی جو ردادیں ہمیں ملتی ہیں اس پر نظر ڈالیں حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال محنت کی ہے فلابی سا فیم الف اللہ خمسی ہزار سال پچاس کم ہزار سال اس میں رہے ساڑھے نو سو سال حاصل کیا ہوا اگر یہ کہا جائے کہ جناب ساڑھے نو سو سال کی محنت اور بندے سارے بہتر سے لے کر اسی کے درمیان حاصل کیا ہوا حاصل رب کی رضا ہوئی ہے اور وہی وہ ان کا مقصود تھا ہم ہاں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں حاصل حکومت ہے تو پھر ہم کہیں گے آپ نے کیا حاصل کیا اتنے پیسے خرچ کر دیے اتنا وقت لگا دیا چھپن سالوں میں آپ کو ملا کیا چھپن سالوں میں ہم کو رب کی رضا ملی ہے اگر مقصود تھی وہ تو اور وہ دوسری چیز تمہیں بڑی پسند ہے نصر اللہ و فخشن قریب فتح جو ہے وہ تمہیں بڑی محبوب ہے حالانکہ تمہارا اجر شکست میں بھی محفوظ ہے یو قاتل فیصل اللہ قتل کرنے میں بھی تمہیں سواب ہے قتل ہو جانے میں بھی تمہیں ثواب ہے وہ تمہاری شکست نہیں ہے رب کی رضا ہر رسول کا مقصود رہی ہے اگر حکومت کی سطح پر ناپا جائے تو آپ کو پھر حضرت نو علیہ السلام بھی ناکام نظر آئیں گے لیکن پروردگار تو ان کی تعریف کرتا ہے قرآن حکیم کے اندر اول انزم رسولوں میں سے حضرت موسا علیہ السلام پانچ لاکھ ساٹھ ہزار آدمی ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنا تھا قوم نے انکار کر دیا اس لیے کہ چوریوں پر پلی ہوئی تھی کے انہوں نے ہتھیار ڈال دی ہم نہیں لڑ سکتے آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے اللہ تعالی نے وہ منسوخ کر دیا لیکن کیا موسا علیہ السلام ناکام نہ ہوئے نہیں موسا علیہ السلام کو انہیں لازم رسولوں میں سے موسا علیہ السلام کو اللہ کی رضا مل گئی اسی طریقے سے اگر ہمارا مقصود یہ ہے کہ رب ہم سے راضی ہو الدہ صحابہ کو کیا ملا جب انہیں جو سرٹیفکیٹ ملا اپنی محنت کا کیا ہے؟ آج جب ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں رضی اللہ عن یہ نہیں کہتے ان کو حکومت مل گئی وہ خلا صوبے کے گورنر بن گئے ہم کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہم. انہوں نے رب کو راضی کر دیا رب نے ان کو راضی کر دیا وہ اللہ سے راضی رہے اتنے مشکل حالات میں بھی کوئی گلہ پیدا نہیں ہوا رب کے خلاف راضی رہے اللہ ان سے راضی رہ تو فرد ہو یا اجتماعیت اس کا متمع نظر اس کا مقصد اس کا ٹارگٹ ذرا یہ دیکھ لیں دوبارہ جائزہ لے لیں ہمارے اندر کیا ہے رب کی رضا ہے تو وہ نماز میں بھی ہم رب کی رضا ہمارا مقصود ہوتی ہے زکوٰۃ اور حج میں بھی اور روزے میں بھی رب کی رضا ہمارا مقصود ہوتی ہے اگر وہ مقصود نہیں ہے تو پھر شرک ہے من یورائی فقادش رکھا وہ ومن ساما یورائی فقادش رکھا ومن تصدق تصدا کا یورائی تو بندہ مومن کا رب کی رضا کے لیے مسجد جانا اور بندہ مومن کا دین کے کام کی نسبت سے رب کی رضا ڈھونڈتے ہوئے بازار جانا وہ بھی رب کی رضا ہی ہے یہ جو گلٹی کانشیس ہے نا تو جی وہ مولوی بڑے اچھے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں مسجد میں رہتے ہیں مسجد کے ماحول میں رہتے ہیں ہم لوگ بڑے گنا گار ہیں جی صبح کام پر جاتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں نہیں اگر آپ اپنے اوقات کو اللہ رسول کے حدود کے اندر استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا کام پر جانا بھی احساس سے کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں یہ تو وہ کام ہے جس کے لیے عمر فاروق نے دعا کی ہے کہ پرودگار اولاد کے لیے رزق حلال کماتے ہوئے مجھے موت آئے نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پہ آدمی پچھتائے اور کہے کہ جی ہم مہینے میں اتنے دن اللہ کو دیتے ہیں اور یہ جو کام کر رہے ہیں ہم یہ پھر کس کو دیتے ہیں دو ہی تو چیزیں یا شیطان ہے یا اللہ ہے یا رحمان ہے یا شیطان ہے پھر وہ ہم شیطان کو ستائیس دن دیتے ہیں بندہ مومن کا سین سونا جاگنا کام کرنا انہیا یا عما تھی اللہ کے لیے ہے اس کی ایک ایک سانس رب کی رضا کے لیے ہے تو جو بندہ محنت مشقت کرتا ہے جا کے وہ گیریج میں کام کرتا ہے کسی فیکٹری میں کنکریٹ میں کام کرتا ہے وہ بھی اگر نماز کا اہتمام کرتا ہے دین کے مطالبات کو پورا کرتا ہے اس کا وہ ایک ایک گٹا جو ہے وہ نبی کو بڑا پسند ہے نبی نے اس ہاتھ کو چوما ہے وہ حضرت حداد ان کو حداد کہتے ہی اس لیے تھے کہ وہ لوہار کا کام کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا ہچکچائے ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دینے کے لیے تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کا ہاتھ بڑا نفیس ہے یہ میرا حال دیکھیں آپ میں لوہار ہوں میرا ہاتھ کٹا پٹا ہے پورے اتنے اتنے گٹے بنے ہوئے ہیں آپ نے اس کے ہاتھ کو لے کر چوما فرمایا اللہ کو یہ ہاتھ بڑا پسند تو کام بھی کریں ہم اس کو نگلیکٹ نہیں کرتے کہ جی یہ کام نہیں میں مال بھی اچھا ہوں اس لیے کہ میں چوبیس گھنٹے مسجد میں ہوتا ہوں نہیں آپ کا کام اگر آپ رس کے حلال تلاش کرتے فسا یہ فی سبیر اللہ جو رسک کے حلال اس لیے کماتا ہے کہ بچوں کو ہاتھ پھیلانے سے روکے اور ماں باپ کے منہ میں رقما دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسا یہ اس کی وہ صحیح بھی فی شبیر اللہ اور پلٹ کے آ کر جو نماز پڑھنے جاتا ہے وہ بھی فی شبیر اللہ اور پھر جو دین کو پھیلانے کے لیے کام کرتا ہے وہ بھی سائی فیس حبیر اللہ تو واپس آ ہمیں جو ٹائم ہمیں ملتا ہے دیکھیں جن لوگوں کو نوکری ایسی ہے کہ اس میں ان کے پاس ٹائم بچتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس وقت کو وہ ہینڈ اوور کر دیں نظم کے کہ صاحب یہ اتنا میرے پاس ٹائم ہے آپ اس کو جس جگہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کریں ظاہر ہے کہ ہم ان کا ذاتی کام نہیں کر رہے وہ بےچارے بھی اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہمارا ان پر احسان نہیں ہے اور اگر ڈیوٹی لگاتے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے وہ کچھ زیادتی ہاں اگر وہ یہ کہیں گے کہ یہ میرے بچوں کے پوتڑے دھو کے لے آؤ تو پھر یہ زیادتی ایک اگر وہ یہ کہتے ہیں یہ کیسٹم پہنچانی ہے یہ فلاں چیز پہنچانی ہے یہ کتابیں پہنچانی ہے ایئرپورٹ سے لے کے آنی ہے یہ فی سبیل اللہ ایک ایک قدم کے آپ کو اجر ملے گا اور جس گاڑی میں جائیں گے وہ گاڑی انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کے آمال سالیہ والے پلڑے میں تلے گی اس لیے ذرا جی ایم سی لے کر جائیں ہمارے ساتھی تھے ایک دادا ساحب میں کیس چل رہا تھا پاکستانی کا اس کے بچے یہاں سمگل ہو کے آئے ہوئے تھے چھوٹے ساڑھے چار سال کا ایک ساڑھے پانچ سال کا نوید اور ندیم دو بچے تھے تو کیس ہم نے کیا ہوا تھا ان بچوں کو جو ہے وہ برامد کروانے کے لیے اور ان کی کینسلیشن کے لیے تو وہ یہاں پہ چھوٹی کار استعمال کرتے تھے انجینئر ڈبلو ڈی میں لیکن جب ہم بنا زائد جاتے تھے تو بڑا ٹرک جی ایم سی لے کے جائے ایک دن میں نے پوچھا ان سے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں بڑی کہنے لگے جی کیا مطلب دن تو لے گی میں نے کہا ذرا اچھی وزنی گاڑی ہو تو ان اس چیز کا آپ کو اجہر ملے گا اگر آپ کا مقصد رب کی رضا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے ہے آپ حضرات کو بھی واقع خرداور الحمد للہ